پہلی صاحب میں جگہ خالی ہے اور امام صاحب رکوع میں ہوں رکعت پانے کے لیے دوسری صاحب شروع کر سکتے ہیں یا پہلی صاحب میں شامل ہونا ضروری ہوگا ہاں یہ تو جہاں جگہ خالی ہے نا پہلے تو اسے پر کرے اور اگر ایسا بھی ہوا کہ مثلاً اس نے فرض کیجئے جی رکو کر لیا رکو کرنے کے بعد اگر اس کو بعد میں جگہ خالی نظر آئی تو نماز کی حالت میں بھی چل کر اس کو پر کر سکتا نماز اس کی باطل نہیں ہوگی